قدال کا جاننا لبی ادوب و مین المجر یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نام میں بھی آ چکا ہے ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی ذرا گرم ہو تصادم ہو کشاکش ہو تبھی تو اہل ایمان کے ایمان کو جاچیں گے نا کون کتنے پانی میں کیا کیا پتا چلے گا اگر سب آرام سے سمجھیے کہ ٹھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب سب چلے جائیں گے کون بھی جائے گا وہ تو پتہ چلتا ہے جیسے کہ آیا ہو فتح جنت الب جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہے تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں وبل ون نقم بش من الخوف ابل نقصم المال ابل النفس و ثمرات تو جنت والے تو ممض ہوتے کہ واقع تم یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں ان اللہ من المنفسم الجن جنا خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جان اور مال سب دینا ہوگا کزال جان نالک ال نبی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیئے وہ کفا بب میں کہا دیا اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا وہ قابل نظی نے کب بنو اللہ جملۃ یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے وہ انہوں کہا یہ کہ کیوں نہیں اتر گیا پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ یعنی اس میں اصل میں جو ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے توڑا تھی وہ, وہ تو حضرت کو ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر کہ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ دا سکتا وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک غزل کہے گا قصیدہ کہے گا پھر کچھ کوشش کرے گا پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا پھر وہ جمع ہو کر دیوان بنے گا تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا کا پورا پر نازل ہو جاتا کز کل نسب کبھی فعاد یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے آپ کا جی آپ کا دل اس پر ٹھک جائے ورب نہ ہو ترتیلا یعنی یہ کہ حالات کے مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت اس لیے کہ بر وقت جب رہنمائی آتی تھی اور بر وقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ ہُو کے ساتھ سالے کے ساتھ ہو چکا ہے اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچا لیا اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیا بیٹ ہو گئے تو اس سے ان کے دل کو دلوں کو سہارا ملتا ہے ولا یاتلا بھی مسئلہ جینا قبل حق اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس ان کو پورا جواب مل جائے گا وہ احسن تفصیلہ اور بہترین تشریح ہم کھول کر کر دیں گے اللہ دینہ یوشل اللہ وجوہ ال وہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے بل اونھے منہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف الایک شرم مکان وغل و یہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور برتبے کے اعتبار سے اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سوا سبیل سے سیدھے راستے سے ولاقعین موسل کتاب و جالنا باہ و خواہ ہارون وزیرا اور ہم نے موسا کی کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا اس کا اس کا کام میں تعاون کرنے والا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا فَقُلْ نظہ یا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا و بےآیات ہے نا تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے فدمر نہ تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اکھاڑ کر پھیک دیا یعنی یہی جو معاملہ ہوا عال فرعون کا کہ وہ برق کر دیے گئے وہ قوم نوہ اسی طریقے سے قوم نوح کو بھی جب کہ انہوں نے رسولوں کو تقزیب کی اگرک ہوں انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا وہ جاننا ہو سے آیا اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا وہ آست ظالمین عذاب العلیم اور ہم نے ظالموں کے لیے یہ دنیا کا جو عذاب استحصال تھا وہ تو نقد یہاں مل چکا ہے اصل تو عذاب علیم آخرت کا ہے جو ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے و سمودہ و صابر رس و قرون اور یہی معاملہ ہوا قوم آج کا قوم سموت کا اور کنویں والوں کا اس کے بارے میں کوئی زیادہ سرحد کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس وہ رسول بھیجے گئے ان کے رسول کا کیا نام تھا وہ قوم کب اور کہاں تھی اس کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے وہ قرون لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کنویں کے اندر بند کر دیا تھا تو وہ ارسٹ کہتے ہیں کنویں کنویں والے وہ قرون بین غالب ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھی وہ کلندہ لہو المسار اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی حقائق واضح کر دیے تمسیلیں بیان کی وہ کلند تبرنا تب تدبیرہ لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے غارت کر دیا بلکات التی ام کے رتمترس اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس بستی پر کہ جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی یعنی یہی صدوم اور آمورا کی مچھلیاں افلم یا پونو تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہے یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گزرتے ہیں وہاں کے وہ کھنڈرات ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہے بل قانو لا یا جونا لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور باہر سے معدل موت کی امید نہیں ہے کیونکہ وہ خیال نہیں ہے لہٰذا ان آیات کو ان حقائق کو دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے اس سے سبق نہیں سیکھتے وعزا راؤ کا این ی تخلّلہ اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ سیریس ہو ہی نہ سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کو سمجھنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا جواب دینا ہوگا اس کو اس کو چٹکیوں میں اڑائیے ہنسی مذاق میں اڑا دیجئے ویزا راؤ کائی یہ تخد الق اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں حاض نذی باس رسولہ یہ ہے وہ جنہیں اللہ نے بھیجا رسول بنا کر یعنی بڑے بظاہر جو اشتحکار کا انداز ہو اچھا یہ, یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ااضل نظیب آس اللہ رسولہ ان کا واقع یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ببرغلا دے لولا لا صبر نہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے صابر نہ رہتے جمع نہ رہتے اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے وفاداری بشرط و استواری این اما ہے اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں بلدشتہ کر دیا تھا بس عالم ہی نہ یارون الزاب امن امن عنقری وہ جان لے گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یا یہ کہ تم لوگ آرائے تم اتخذ اللہ ہوا ہو یہ مجمور قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا لیکن اب نوٹ کر لیجئے اس کو شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں بڑے جوادری موحد اپنے آپ کو وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے صرف صرف یا رسول اللہ کہنا یا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے شرک یہ بھی ہے ارے تم تخذا اللہ ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ خراب ہے لیکن آپ نفس کا حکم مانتے ہیں اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں کون معبود ہوا آپ کا اللہ معبود ہے یہ نفس محبود ہے نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے کیا یہ حلال حرام لگا رکھیے یہ مولیو کے لے ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کا حکم مانا کون بابود ہو آپ کا مابود تو ہو یہ جو بتا ہو آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا تھا پھر نے جس کی قوم ہماری عابدین ہے عابدون ہے جو ہماری اطاعت کرتی ہے غلام ہے اب جو وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے غلامی کرتا ہے حکم مانتا ہے فرما برداری کرتا ہے تو تم نے نفس کی فرما برداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے چاہے تم چلے کاٹتے رہو لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تو نفس تمہارا معبود ہے الہ معبود وہ خود ان کا نفس ہے من اتخذ الہ کیا دیکھا تم نے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے افانتا تکون والے وکیلہ تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے ام تحسنو او وسماون کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جم کر کے جمع ہو جاتی ہے تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی ہے یہ سنتے سناتے نہیں ہیں یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے ہمیں کوئی بات ملی نہیں آخر کو بات ہوتی تو مانتے نا بات کوئی ہی ہے اتاسا بونا اکثر اہم یسمان اور یا قیلون کلنام نہیں ہے یہ مگر صرف چوپاوں کے مانند بلہ اغلو سبیلا بلکہ ان سے بھی گئے گزرے چوپایوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہیں وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی بے گزرے علم طرح الا رب کا کی فمد بجزل کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پہ زمین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اڑ دی جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو کی فمد بزل رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑا دیتا ہے نا اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقی کر دیتا یہ رات کھڑی رہتی ہے. کبھی دن نہ آتا یہ تھوڑا کسرت آئے گی کل آ رہا ہے تم انجاوت اللہ یاتی ویسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا تو اگر یہ رات کائم رہتی اللہ چاہتا تو اس کائم رات ہی رہتی سم جال ن شم سالہ دلیلا پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے پھر اس سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی تو رف الشیا ازدا دیہا سم قبض نہ الینا قبض یا جب سورج کلو ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہو کہ سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سایہ سمٹنا شروع ہوا گو کہ کوئی کھینچ رہا ہے تنابے کھینچ رہا ہے ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں پھر ہم ان ساوں کو ان تاریکوں کو ضلع کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں گھسیٹ لیتے ہیں سم قبض نہ ہو لینا قبضیر وہ لذیذا اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے ذات کو بنا دیا ہے اوڑھنا و نو اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور اشتراکت بجار نہار اور اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماحول بنا دیا بہو اللہ ارف الحب بشرحمت ہی اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے رحمت باران رحمت باران رحمت, باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اسے سے ٹھنڈی ہواؤں کو جھونکے آتے ہیں سمائے مال تہورا اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی کیونکہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو وہ فضا کو پاک کرتا ہے صاف کرتا ہے اس کے جتنے بھی گرد و غبار ہیں جو پالوشن ہے اس سب کو بارش جو ہے اس کو صاف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈال کر اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر بالکل صاف بخارات جو ہے بالکل صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تہارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے صفائی کے لیے پاکی کے لیے مان تہورا بہی بلدتم میٹا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو مردہ علاقے کو مردہ زمین کو نسخہ یا خلقنا نہ انعام مناسی یا اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے فضا کی صفائی زمین کی صفائی اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے خون کو سرکولیٹ کرنے کا اور اسی کے ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو میٹابلزم کے جو نتائج ہیں کہ جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے وہ کہیں گردے کے ذریعے سے کہیں وہ پھیپڑوں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے ولاسد نابین عزت کروں اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے ماں بہن یہ پانی گردش یہ جو میں نے ارض کیا تھا اس سے پہلے بھی واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں یہ گلیشیئرس ہیں بڑے بڑے کروڑ ہا ارب ہا ٹن جو ہے اس ماہ پر وہ برف پڑی ہوئی ہے وہ پانی ہے اب یہ کہ اگر آپ کو اسٹور کہیں کرنا پڑتا ہے اتنا پانی تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے لیکن وہ پانی, وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے اوور ہیڈ ٹینکس ہیں کتنی اونچائی پر ہے اب کوہ ہمالا کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے چھ میل اوپر ہے وہ اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے اب وہ اپنی اسی کشش کشش سکل جو ہے زمین کی اس کے تحت وہ پھر پانی پگھل رہا ہے نیچے آ رہا ہے آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرس بن کر اوپر جاتے سررف نہ بہ ن ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے ماں بہن لے تاکہ وہ اس سے نصیحت حسم کریں پابا اکثر الناس اللہ سے اللہ لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ولاؤ شنا لباسنا فی کل کر یتن نظیرہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نظیر بھیج دیتے لیکن ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر یہ آ جائے گا اگلی صورت کے اندر جا کر کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیج دیں بلے کل قوم ان ہر قوم کے لیے تو ہے لیکن یہ کہ ہر مستی میں ہو اب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے جو اس کا ثقافتی علمی تہذیبی سیاسی مرکز ہے اس میں رسول کو بھیج دیا کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں انہی کے فالوورس ہوتے ہیں انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے فلاں جہادی آپ ان کافروں کی بات مت مانیے دیکھیے اطاعت دو معنی میں ہے اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مانگی یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آ کے مشورہ دیا دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو یہ تم اپنے قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو کیا فائدہ ہوگا قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی دھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مجتمع ہے اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا تو اس کا کیا ہم کام ہم نے بہتر ہے سلح جوئی ہونی چاہیے اور مل جل کر کوئی بات کیجیے ایسی کہ جس سے سلح ہو جائے کچھ آپ اپنی منوالے کچھ ان کی مان لیں اس قسم کا باقاعدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی طرح کے اوپر وہ مسالت ہو جائے تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلاٹ ہوتافر تو, تو کیا معنی حدود کون سے کافر کی تعداد کرنے کے لیے آمادہ تھے لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جب کہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بر بنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہو جائے جیسا کہ ہم سورہ بڑی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں وہ ان کا غیرہ لگتا خلیلا یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ وہی کی ہے کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے جھگڑا ختم لڑائی ختم ہو جائے گی لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے ہمارے قرآن سے جھگڑا نہیں ہے لیکن یہ کہ فرمایا وَلَوْلَاً قَلِيلًاً اور اگر ہم نے جماعت نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے ہیں. تو یہ جو دباؤ تھا کو اس کا اندازہ اس سے تو فرمایا جا رہا فلاس ہوتے ان کا کی باتیں بھی بس سنیں اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں ٹو لینڈ ایئر کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں یہ بھی نہ کریں اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں میں جاہد ہوں بے اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے یہ قرآن تلوار ہے اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے یعنی بکے میں جو جہاد ہو رہا تھا بارہ برس تک جو ہوا ہے وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا وہ قتال نہیں تھا وہ جہاد بال تھا یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے کتاب موجود ہے بلکہ دو ہیں جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ آج بھی ہمارے ہاں جو جو بھی قومی مسائل ہیں ملکی مسائل ہیں ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے پانچ محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہود اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود میں دعوت کے ذریعے سے تربیت قرآن کے ذریعے سے تذکیہ قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تفشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے اور سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے شفاون لمافی صدور نصیحت قرآن سے یہ سارا قرآن سے تو اس حوالے سے جاہد ہم بے ہی جہاد وہ نظیم الج البح اور وہی ہے اللہ جس نے کہ دو دریا چلا دیے دو روئیں چلا دی حاضر آزم الفراک یہ ہے بہت ہی عمدہ خوش نائقہ اور خوشگوار اور میٹھا پانی وہ حاضہ بلہن او اور دوسری رو چل رہی ہے کہ جو کڑوی اور نمکین پانی کی ہے وہ جالنا بہن ہما بر اور ان کے ماں بہن ہم نے پردہ لگا رکھا ہے نظر نہیں آتا اور ایک آڑ ہے اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سرمائی ہے اللہ کی قدرت ہے بہو اللہ خلقائے وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان فضال لہو نسب وسہرا اب یہاں پانی سے منی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے ذائق بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے فجا لہو نصب اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے اس کا اس کے آباؤ اجداد ہیں نصب ہے اس کی اور ایک صحر سسرالی رشتے بیوی کے حوالے سے بھی اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہے یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی اتبادہ کیا ہے اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئسولیٹڈ رہتے خاندان لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شادی بیاہ سے تو وہ خاندانوں کے ماں ناتے بن جاتے ہیں رشتے ہیں اور ناتے ہیں اور اس طریقے سے تانا بانا جو ہے اس میں نور انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بن رکھا ہے فجالصمب و صحرا و کان رب کا اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے و یامود مالا یلفا ید الرحم اور وہ بندگی کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان وہ کان الکافل اور اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئی ہے ادھر توجہ کرنی ہی نہیں ومار سلنا کا اللہ مبشرم و اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے راہن و رحان ال جنت اللہ کی مغفرت اور رحمت کی بشارت اور جو لوگ اس کو رد کر دیں انکار کر دیں ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے کل ماسلکم علیہ اللہ منشاہ تخیص اہل رب ہی سبیلا ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی اجرت نہیں مانگی میں نے کبھی تم سے میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں یہ جو سائر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ نام چاہتے ہیں یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو سامرن ان بہی تاجرون جو ہے تو اس کا معاملہ کیا وہ بھی تم سے میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خائی میں کام کر رہا ہوں کل ماں صدو کو سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے جسے بھی توفیق ہو جائے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے رب کے راستے پر آ جائے گویا کہ میرا تو اگر کوئی عجر بھی ہے تو یہی ہے مجھے اگر کوئی شے تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی میری کوئی ذاتی